جی تم اب دیکھیے کتابوں میں کتابوں میں دیکھیے مرکب منا صرف کو مرکب منا صرف کو کتاب میں دیکھیے کتابیں موجود ہیں نا سب کے پاس کیوں اقرا اکرا نور اسلام موجود ہیں آپ لوگوں کے پاس کتابیں ٹھیک جی. ہے تو دیکھیے کتاب میں مرکب منا صرف جہاں سے لکھے ہوئے تیسری قسم یہ مرکب غیر مفید کی کہتے ہیں مرکب منا صرف وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کو رب دینے والا کوئی حرف نہ ہو جیسے بالا بکا بالا بکا یہاں پر یہ دو اسموں کو ایک کر لیا گیا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دو اسم ایک ہیں یا پہلے سے یہ ایک عسم بنا ہوا ہے حالانکہ یہ دو عسم مل کر ایک عسم بنا ہوا ہے بالا بکا کیونکہ بال کہہ رہے ہیں کہ ایک شہر کا نام ہے پورا یعنی مستقل طور پر بالا بک ایک عسم بن گیا ہے اب اس کے اندر دو عسم کیسے ہیں جو بال اور بکا سے مرکب ہے بال ایک الگ عسم ہے بکا ایک الگ عسم ہے ان دو سے یہ مرکب ہے بال ایک بدھ کا نام ہے اور بک بانی شہر کا نام جو شہر کو یعنی شہر کے بانی کا نام تھا کہ جس نے بنیاد ڈالی اس شہر کی تو بگ کا کہ اس کے اس کے بانی شہر کا نام ہے اور بال ایک بدھ کا نام تھا تو بدھ کا نام اور بانی شہر کے نام کو ملا کر ایک قسم بنا دیا گیا ہے اور ایک مستقل طور پر ایک نام بن گیا ہے بالا بک ٹھیک ہے تو بالا اس شہر کا نام ہے ایک کا ٹھیک ہے بالا بک ایک شہر کا نام ہے جو دو ناموں سے مل کر بنا ہے کون کون سے دو ناموں سے مل کر ایک بال اور ایک بک بال ایک الگ مستقل طور پر نام تھا ایک بت کا اور بک بانی شہر ایک بندے کا نام تھا دونوں کا نہ جانے ایک کہاں سے تھا برل تھا ٹھیک ہے بال ایک نام اور بک ایک نام دو ناموں کو ملا کر ایک مستقل طور پر ایک قسم بنا دیا گیا ہے بال ابک ٹھیک ہے تو یہ ہے مرکب منحصر کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہے لیکن ان دونوں کے بیچ میں کوئی حرف رابط سرے سے ہے ہی نہیں ہے بال اور بک ایسا نہیں تھا کہ کہیں پہلے سے بالوں و بک ہو اور پھر اس سے جو بالا نا بنا دیا ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور پھر رابط شروع سے تھا ہی نہیں تو سمجھ میں آیا آپ کو شروع سے دیکھیے کتاب سے مرکب مناصرف وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں دونوں اسموں کا رب دینے والا کوئی حرف نہ ہو جیسے بال ابکا ایک شہر کا نام ہے یہ جو بال اور بکا بک سے مرکب ہے بال ایک بدھ کا نام ہے اور بک بانی یہ شعر کا یعنی بادشاہ کا نام ہے آگے یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ مرکب مناصر کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوف ہوگا مفتوف کا کیا مطلب ہے یہ سب منشا بتائیں گے مفتوح کا کیا مطلب ہے کہ پہلا حصہ مفتوح ہوگا مفتوح کا کیا مطلب ہے کیا مفتوح کا کیا مطلب مفتوح کا نہیں نہیں حمزہ آپ کیوں بتاؤ جس سے پوچھے وہ بتائے مفتوخ کا مطلب معذرت کر لیں اگر صحیح پتہ نہیں تو مفتوح کا مطلب ہے ختم بڑھے نہیں آپ بھی نہیں بتائیں ایک بتا دیں مفتوح کا مطلب اقرا اقرا مفتوح کا کیا مطلب ہے یہ تم نے وہ بنایا ہوا ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے اقرا اقرا کہاں ہیں کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا اقرا اقرا کا کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا نہیں اب ہم یہاں پر پہلے سے ایک تمہیر باندھیں گے اور خطبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے کہ جی صبا منشا صاحبہ آپ جو ہے نا ہمیں مختوخ کا مطلب بتا دیجئے یا کہ دام پوچھا تو ذہن سے ہی نکل گیا لو جی مختو کا پتہ نہیں اور تم لوگ دانت ایسے دکھا رہے ہو کہ پوری سکرین میری بھر گئی یہ بھی ایک دنیا ہے کہ لوگ ہنستے کیسے جی بھائی اقرا اقرا کہاں ہے اقرا اقرا نہیں ہے وہ چلیں پھر میں پوچھتا ہوں آئی لو قرآن کریم بتا دیں یار آئی لو قرآن کریم نہیں ہو یا سو رہے ہیں یکرا یکرا نہیں ہے یا تو سو رہے ہیں. وہ حرف جس پر زبر ہو ٹھیک ہے مفتوخ کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ اس کے نام بتانے چاہیے تو چلیں بتا دیتا ہوں اللہ اکبر ایک ہوتی ہے زبر ایک ہوتی ہے زیر اور ایک ہوتی ہے پیش زبر جو کسی بھی حرف کے اوپر سیدھی سی ایک لکیر کھینچی جاتی ہے چھوٹی سی اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے ہاں بتایا ہوگا چلیں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں زبر جو کسی بھی حرف کے اوپر جو سیدھے سی ایک یعنی ایک لکیر کھینچی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے زبر ایک مقدار میں اور اگر وہ حرف کے نیچے آ تو اسے زیر کہتے ہیں اوپر ہو تو زبر نیچے ہو تو زیر اور اگر واو کی طرح اس کی آنکھ بنا کر پھر اسے کھینچا جائے تو اس کو کہتے ہیں پیش زبر زیر اور پیش سبا منشا سمجھ میں آ رہی ہے کیوں سبا ہاں زبر زیر اور پیش زبر جو حرف کے اوپر ہو زیر جو حرف کے نیچے ہو اور پیش جو حرف کے اوپر ہی آتی ہے لیکن یہ واؤ کی طرح لکھی ہوتی ہے یہ تینوں چیزیں ہیں یہ تو آپ لوگوں کو ہی پتہ ہوگا عام استعمال ہوتی ہیں اور آپ نے جن جن حضرات سے کہیں پڑھا ہوگا کسی نے اگر کسی اپنی استانی سے پڑھا ہے یا کسی نے اپنے استاد سے پڑھا ہے पढा है ہے یا اس کے بعد پارا پڑھا ہے تو نہیں نہیں ان تینوں کو نہیں کہتے ابھی تھوڑا سا صبر کریں اپنے سے ہی ایک نتیجہ نکال دیتے ایک دم سے تھوڑا صبر سے کام لیا اور کبھی کبھی بہت کم کبھی کڑوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو یہ تین نام ہیں یا آپ نے شروع میں جس سے عقاعدہ پڑھا ہے یا اس کے بعد اب آپ پارے کو لگے ہوں گے یا ناظرہ قرآن پڑھا ہوگا تو یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا با ضبر با با ذربی با پیشبو ٹھیک ہے تو اب جی جی ضرور بتاؤں گا اب جو زبر ہوتی ہے زبر زبر جو ہوتی ہے نا ہاں زبر جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فتحہ زبر کو کیا کہتے ہیں فتحہ اور زیر کو کہتے ہیں کسرہ ٹھیک ہے زبر فتحہ زیر کسرہ اور پیش کو کہتے ہیں زمہ ٹھیک ہے زبر کو فتحہ ٹھیک ہے جی زیر کو کثرا پیش کو ضمہ دیکھیں اپنے سامنے ٹھیک ہے زبر کو فتحہ زیر کو کسرہ پیش کو ذمہ بالخصوص صبا منشا آپ کے لیے دیکھتے جائیے زبر کو کیا کہتے ہیں فتحہ آپ لوگ ذرا اتنے کمنٹ نہ کریں نا کم اس کا اگر دیکھنے والا دیکھے تو وہ سامنے اس کو دیکھ سکے زبر کو فتحہ زیر کو کسرہ پیش کو ذمہ یہ سب کو سمجھ میں آ گیا. زبر کو کیا کہتے ہیں جی بتائیے صبا منشا ہی بتائیں گے کہ زبر کو کیا کہتے ہیں جی زبر کو کہتے ہیں فتحہ زیر کو کیا کہتے ہیں یہ نور اسلام بتائیں گے جی کثرہ پیش کو کیا کہتے ہیں یہ آ, کون بتائے گا ام کاشان بتائیں گے پیش کو کیا کہتے ہیں پیش کو ضمان ٹھیک ہے زبر کو فتحہ زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ یہ ہوگے یہ آپ کو یاد ہو گئے ٹھیک ہے زبر زیر پیش فتحہ کسرہ اور ضمہ ٹھیک ہے یہ تینوں یہ تینوں باتیں یہ تینوں کے نام یاد ہو گئے اب دیکھیے کہ جس حرف پر زبر ہو تو اس پر فتحہ ہوئی جس پر فتحہ ہو اس کو کہتے ہیں مفتوح جس پر فتحہ ہو جس حرف پر فتحہ ہو اس کو کہتے ہیں مفتوح ٹھیک ہے یعنی فتح والا حرف جس حرف پہ فتحہ ہو یعنی زبر ہو تو اس کو کہتے ہیں مفتوح اور جس حرف پر کثرہ ہو یعنی زیر ہو تو اس کو کہتے ہیں مقصور کثرت سے مقصور اس میں مفعول کے سیرے بن جائیں گے اگر آپ نے صرف میں پڑھا ہے تو یقینا آپ کا پتہ ہوگا مفعول کیا ہوتا ہے فائل کیا ہوتا ہے تو یہ سارے کا سارے اس میں مفعول کے سیرے بنیں گے مفتوح یعنی فتحہ والا مقصور یعنی کسرہ والا جسے کسرہ دیا گیا ہو مفتوخ جسے فتحہ دیا گیا ہو تو مضمون جسے ذمہ دیا گیا ہو یعنی ذمہ والا جس حرف پر پیش ہوگی ذمہ ہوگا اس کو کہیں گے مضمون مفتوح مقصور اور مضمون اب سب کو یہ بات یاد ہوگی کہ جس حرف پر فتحہ ہو یعنی زبر ہو اسے کہتے ہیں مفتوح جس حرف پر زیر ہو یعنی کسرہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مقصور جس حرف پر پیش ہو یعنی ذمہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مضموم کیوں سبا منشا بالکل سمجھ میں آئی ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس پر وہ کہیں کہ یار آپ نے بہت برا کیا آپ نے نہیں بتایا یہ کسی اور نے کیوں آپ کو سکھایا ہی نہیں گیا تو بتائیں گے کیسے تو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تو بالکل آپ لکھیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے اس لیے کہ آپ بالکل بنیادی طالب علم ہے اس چیز سے بھلے آپ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کیا کچھ پڑھ رہے ہوں لیکن یہ ایک الگ سے ایک فن ہے یہاں کچھ بھی نہیں چلے گی وہ یہ ایک الگ سے فنون ہیں ان کے اپنے قواعد ہیں یہ اپنی باتیں ہیں یہ اور باتیں ہیں یہ اور دنیا ہے وہ اور دنیا ہے وہ اور جہاں ہے یہ اور جہاں ہے ٹھیک ہے لیکن ان کو جمع کرنا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے اس وقت میں ان دونوں کو جو جمع نہیں کر رہا وہ بالکل خسارے میں جا رہا ہے جی ایک تو یہ ہے کہ جو صرف اور صرف یہی ہے وہ تو پھر کہیں کام پلے میں پڑے گا جو صرف اور صرف یعنی ایک عالم ہے یا قرآن و حدیث سے واقف ہے اس کی تو چلیں دنیا بنتی ہے نہیں بنتی کم اس کا آخر تو ان شاء اللہ اس کی ضرور بنی ہوئی ہے لیکن جو صرف اور صرف اس دنیا میں کہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں دنیاوی علوم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اخروی علوم کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو وہ یقینا خسارے میں ہیں انہیں چاہیے کہ ضرور دونوں کی طرف آئیں ٹھیک ہے اور دنیا میں رہنے کے لیے ایک عالم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی دنیاوی علوم کو سیکھے جی تاکہ پڑھے لکھے لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکے جی تو یہ آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہو گیا ہوگا مفتوح مقصود اور مضمون اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں کیوں سزا منشا سمجھ, سمجھ میں آئی بات ویسے آ یہ اچھی اچھے طریقے سے آ باقی جن کو تو پہلے سے پتہ ہے وہ تو کوئی بات ہی نہیں ان میں چلیے راض کوئی بات نہیں جو پوچھے گا جو نہیں آئے گا جو نہیں بتایا ہوگا اس پہ تو ہم کچھ نہیں کہیں گے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بارے لیکن <t> اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیا سمجھائی ہوئی بات پھر کبھی نہ آئے تو وہ پھر چلیے پہلے سے ہی معذرت آپ لوگوں سے جی تو اب آ جائیں کہ مرکب منا صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی دعا کے لیے جزاک اللہ آمین اس کے لیے کہ لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی ایسا ہے کہ جی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اور مین چیز یہ ہے علم ایک ایسی چیز ہوتی ہے علم کہ آپ اس سے جتنا خرچ کرو گے اور جتنا استعمال کرو گے صلی اللہ فرماتے ہیں جبکہ مال اور دوسری چیزیں اس کے بالکل برعکس ہوتی ہیں کہ آپ اس سے خرچ کرو تو وہ کم ہوتی ہیں علم میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ کو بہت فائدے ہوتے ہیں جب آپ دوسروں تک کسی بات کو پہنچاتے ہیں میں آج تقریباً کیا ہے نو دس سال کے بعد آپ لوگوں کو یہ نحو پڑھا رہا ہوں یعنی پڑھی تھی خود اس کے بعد آپ کو پڑھا رہا ہوں تو مجھے یقیناً اگر مجھ سے کوئی دورہ حدیث کے اندر بھی پوچھتا کہ آپ علم کی یہ فلاں تعریف کریں تو شاید میں کر تو لیتا لیکن جو حقیقتً تعریف ہے تو وہ نہیں کی جاتی اور نہیں یاد رہتی جب تک کہ دوبارہ سے کتاب پر دیکھا نہ جائے اب آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں الحمدللہ اپنا فائدہ ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تھوڑا بہت بھی نہیں ٹھیک ہے تو یہ اپنا فائدہ ہے اور آپ لوگوں کا بھی فائدہ اگر اپنے ہمارے فائدے کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کچھ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کچھ ہم خود سیکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے ایک چیز ہوتی ہے کسی بات کا سمجھنا اور ایک ہوتا ہے سمجھ جانا, بہت بڑا فرق ہے ان دونوں باتوں میں سمجھنے اور سمجھانے میں یقیناً یہ آپ کو کہیں ملے گا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی لیکچرار ہے وہ لیکچر دیتا ہے کوئی استاد سبق پڑھاتا ہے تو آپ اس سبق کو سمجھ جاتے ہیں یہ ایک الگ دنیا ہے لیکن ایک ہوتا ہے آپ کا سمجھانا آپ سمجھا کے ذرا دکھائیں کسی کو جیسے وہ سمجھ نہ آتا ہو اور آپ کو سمجھائیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بڑا مشکل کام ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں سمجھانے سے زیادہ آتا ہے آتا ہے لیکن سمجھانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا بڑی بات ہے جی آپ اچھا سمجھا لیتے ہیں تو, تو سمجھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے خود سے سمجھاؤ سمجھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خود سے بھی سمجھاؤ جی سب کے سب میرا خیال سے پھر ایسا کر لیتے ہیں تو میں بھی ایسے ہی مائک فری کر دیتا ہوں آپ کے لیے یا آپ میں سے کسی کے لیے بھی تو آپ لوگ پڑھا دیں تو مجھے بھی فائدہ ہوگا آپ لوگوں کے علم سے کیسے ہے نا چلیے چلیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو سیکھنے کی اور پھر ہر ایک کو سکھانے کی تفیقت آفرمائیں اللہ اکبر جی چلو جی چلیے آ पहला مرکب منا صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوب ہوتا ہے یعنی اس پر فتح آتا ہے اور دوسرا حصہ بدلتا رہتا ہے ٹھیک ہے دوسرا حصہ بدلتا رہتا ہے آگے لکھا ہوا کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملہ کا ایک حصہ ہوتا ہے پورا جملہ نہیں ہوتا مرکب غیر مفید کیا ہوتا ہے کیا لکھتی ہے یار لکھتے ہو مٹاتے ہو پھر بھی نہیں لکھتے ہو ہاں تو خیر مرکب غیر مفید ہمیشہ جملہ کا ایک حصہ ہوتا ہے پورا جملہ نہیں ہوتا جیسے غلام و زیدن حاضر ہوں تو ہم نے دیکھیں مرکب غیر مفید لکھا تھا کہ مرکب غیر مفید میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کہنے والا جب بات کہہ چکے تو سننے والے کو کوئی فائدہ اس سے حاصل نہ ہو تو مرکب اضافی میں اس کی مثال دی جی تھی غلام الزیدین زید کا غلام اب زید کے غلام کو کیا ہوا کوئی بات کوئی پتہ نہیں ہو کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو غلام الزید مرکب اضافی ہے یہ ٹھیک ہے اسی طرح مرکبے بنائی بھی چونکہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے تو اس نے بھی دو اسموں کے ایک کر لیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کہہ دیں کہ احادہ عاشارہ گیارہ تو کیا ہوا گیارہ کو بھائی کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح مرکب مرکب منع صرف ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں بالا بک اب بالا بک کو کیا ہوا بھائی یہ تو شیر کا نام ہے کیا ہوا کچھ پتہ نہیں ہے تو پوری خبر اس سے حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے ساتھ مکمل وہ کر لیا جائے پورا جملہ نہ ملا لیا جائے حمزہ اقبال جزاک اللہ آپ کے لیے یقیناً آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کیوں جی اللہ اکبر تو یہ ہے مرکب غاری مفید ہمیشہ جملہ کا ایک حصہ ہوتا ہے پورا جملہ نہیں ہوتا سمجھ میں آئی نا پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملہ کا ایک حصہ ہوتا ہے تو وہ ہے جیسے غلام الزید حاضر یہ ایک پورا جملہ ہے غلام الزید حاضر ٹھیک ہے کہ زید کا غلام حاضر ہے لیکن مرکب غیر مفید اس کی قسم جب اضافی بنے گی تو کیا بنے گا غلام و زیدن صرف اتنا کہا ہوا ہے حاضر نہیں کہا تو کیا مطلب غلام و زیدن یہ ایک پورے جملے کا ایک حصہ ہے آگے ہے جاء احدہ عاشعہ رج الحن آئے گیارہ آدمی جاء احدہ عاشارہ رج الحن آئے گیارہ آدمی ٹھیک ہے آئے گیارہ آدمی اب یہ پوری بات ہے ورنہ احدہ عاشع گیارہ یہ کوئی پوری بات نہیں تھی ٹھیک ہے نا ہوں تو یہ کوئی پوری بات نہیں تھی جب اب جا جب پوری بات کہ تھی کہ جاہد عشر و جرم گہرا آدمی آئے تو اب پوری بات ہوگی ورنہ شر سے مکمل بات نہیں تھی اسی طرح مرکب اور مناسر کی جو مثال دی ہے بالا بک کے نام سے اب بالا بک بھی پورا جملہ نہیں تھا بلکہ جملے کا قصہ اور پورا جملہ کیا ہے ابراہیم و ساکن و بالا بک کا ابراہیم جو ہے یہ بندے کا نام ہے ابراہیم بالا بک کا رہنے والا ہے ساکن کا معنی ہوتا ہے رہنے والا ٹھیک ہے وہاں کا رہائشی ابراہیم و ساکن و بالابکہ ابراہیم بالا بکہ رہنے والا ہے ٹھیک ہے ہوں ابراہیم و ساکن و بالا بکہ جی ابراہیم بالا بک رہنے والا ہے اب یہ بات ہوگی پوری مرکب منصر بھی آپ نے پڑھ لیا مرکب اضافی بھی پڑھ لیا اور مرکب بنا بھی پڑھ لیا مرکب غیر مفید کی تین قصمیں یہاں پر مکمل ہو چکی ہیں اب میں نے آپ کو ایک چیز سکھانی ہے اور اس کے بعد باقی سارا کام آپ لوگوں کے ذمہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ممیز اور ایک ہوتی ہے تمیز ممیز اور تمیز ٹھیک ہے ممیز اور تمیز ممیز کا ممض کہتے ہیں ممیز ممیز کہتے ہیں کہ تمیز دینے والا یا جیسے تمیز دی گیا ہو تو تمیز تمیز ہی ہوتی ہے یعنی کیا کیسے ممیز تمیز یہ ایک یہ نحوہ کی اصطلاح ہے جیسے حال ٹھیک ہے فعل فائل اسی طرح آگے جو چیزیں بنتی ہیں مفعول اچھا مفعول لہو مفعول بھی مفعول مطلق اور اسی طرح حال تمیز یہ ساری کی ساری علم و کی اصطلاحیں ہیں وہ آگے چل کر انشاءاللہ شاء آپ پوری پڑھیں گے بھی لیکن اتنی بات جان لیں کہ جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر اکائیاں ہوتی ہیں کہ اعراب ہوتے ہیں یعنی یہ جو آ, گنتی اور تعداد کے حروف ہوتے ہیں کہ جیسے ایک دو تین چار ٹھیک ہے احد اسنان سلاس الآخری تو ان کے اندر یہ تقریباً حروف جو ہوتے ہیں مویز ہوتے ہیں آگن کی کیا ہوتی ہے تمیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے احد عاشعہ رج ٹھیک ہے احد عاشعہ مویز بنتا ہے اور رجلن پھر کیا بنتا ہے اس کے لیے تمیز بنتا ہے احد عاشعہ مویز اور رجلن تمیز تمیز ہمیشہ منصوب ہوتی ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تو باقی کیا ہے فائل مفول وہ آپ پڑھ کے آ چکے ہیں مبتدا خبر وہ آپ پڑھ کے آ چکے ہیں جملہ فیلیہ خبریہ کیا ہے وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جس کے اندر آپ پیچھے ترکیب بھی کر کے آ چکے ہیں اور جملہ اسمیہ خبریہ کی بھی آپ ترکیب کر کے آ چکے ہیں کہ مبتدا ہوتا ہے اس میں خبر ہوتی ہے خبر کبھی مطلق نئے قسم ہوتا ہے اور کبھی کیا اضافت اور مزاح مزافلے مل کر خبر بنتے ہیں اور کبھی جو ہے نا کبھی تمیز مل کر اس طرح فائل بنتے ہیں کبھی مویض تمیز مل کر خبر بھی بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے ابراہیم مثاقم وبالبک کا یہاں سے آگے جو اردو میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کی ترکیب اس طرح ہے یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے اور آگے جو ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں قلم و زید قام القامات عاشرۂ رجلاً خالدن تاجر حضرت مود حضر معود یہ شعر کا نام ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب کو ایک تو یہاں تک ہم نے آج کا جملہ حضرت جی کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک اصطلاح ہے نخواقی اصطلاح ہے جیسے فائل ہے مفعول ہے حال ہے کہ فلاں چیز فلاں جملہ حال واقع ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح مفعول واقع ہو رہا ہے فعل فعل کے لیے یا اسی طرح اور بھی کچھ میرے کا مطلب ہے. اکثری طور پر یعنی مبیث تمیز جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تعداد کے اندر یعنی جو گنتی گنتی ہوتی ہے اس کے اندر ممیز تمیز ہوتے ہیں اکثر طور پر اور کبھی دوسری جگہوں پر بھی آتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں صرف اتنا ہونا چاہیے کہ یہ ایک اصطلاح ہے ممیز اور تمیز کی کہ ایک ممیز ہوتے ہیں اور ایک تمیز ہوتی ہے جیسے مبتدا خبر ہے ایک مبتع ہوتی ہے پھر اس کے بعد خبر ہوتی ہے ممیز تمیز کو چاہتے ہیں اس کے بعد تمیز آتی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں یار تمیز کے میث کے اندر کچھ نہ کچھ ابہام ہوتا ہے اور تمیز اس کو دور کرتی ہے مثال کے طور پر ابھی ہم مثال ہی لے لیتے ہیں جا آہدہ عاشارہ راج الن جا آہدہ عاشارہ راج الن مثال میں سمجھاؤں گا تو امید ہے ان شاء اللہ سمجھ میں آ جائے گی جا آحادہ عاشارہ راج الن آئے گیارہ آدمی تو دیکھیں اگر یہاں تک ہم کہہ دیں کہ جا آہدہ آشارہ آئے گیارہ تو یہاں پر کوئی بات معلوم نہیں ہو بات میں کہ گیارہ کیا آئے گیارہ انڈے ہیں گیارہ کوئی اور چیزیں ہیں، آلو ہیں، جو ابام تھے ابام کو دور کر کے اس میں سے ایک کو ممتاز کر دیا اور جدا کر دیا ایک چیز کو رجلن اللہ لا کر اس سب کے ابام کو دور کر دیا کہ جاء احاد آشارہ رجلن تمیز کر دی باقی چیزوں سے تمیز کر دینا ٹھیک ہے ممتاز کر دینا تو یہ اس نے اس کو واضح کر دیا ٹھیک ہے وہ جیسے کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جی لوگوں کے اندر تمیز نہیں کرنی چاہیے کہ دو تین اگر ایک کلاس کے اندر دس بندے ہیں تو ان میں تمیز نہیں ہونی چاہیے بلکہ سب یکساں طور پر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب جا احد عشر جی تو اب جا 11 عشرہ عہد آئے گیارہ تو گیارہ کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں اور اس کے اندر ابام تھا کہ گیارہ کیا چیز آئے تو رج نے آ کر اس کو دور کر دیا اور رج نے کیا کر دیا تمیز کر دیا رج کو باقی چیزوں سے اس کو تمیز یعنی ممتاز کر دیا اور بتا دیا کہ گیارہ آدمی آئے ہیں تو یہ ہے ممیز اور تمیز تو باقی بھی جو ان وضاحت ہوگی میں بتا بھی دوں گا آپ کو آپ اتنا ذہن میں رکھیے کہ ممیز اور تمیز نحوہ کی اصطلاحیں ہیں اور یہ ہے کہ اس کے اندر ابہام پایا جاتا ہے ابام کو دور کرنے کے لیے آگے ایک لفظ لایا جاتا ہے جسے تمیز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ممیز اور تمیز یہ بھی اعراب کے اندر اور ترکیب کے اندر واقع ہوتے ہیں باقی آپ نے اردو یہاں سے آگے اردو کی تعبیر بھی پڑھنی ہے اور آگے جو ترکیب کرو اور آگے نیچے تین جملے لکھے ہیں اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں قلم و زید النفیس الید کا قلم کیا ہے قیمتی ہے قامہ اربا تاشرۂ رجلاً کہ چودہ آدمی اور چار چودہ آدمی کھڑے ہوئے تعبیر بھی پڑھنی ہے اس کے اندر آپ کو ترکیب کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہوا کہ اس مرکب غیر مفید کی جو اقسام ہیں ان کی ترکیب کیسے ہوگی ٹھیک ہے وہ طریقہ سکھایا گیا ہے اور اس کے بعد آخر میں ترکیب آپ نے یہ کر کے آنی ہے یہ پڑھنا ہے اس کے مطابق پھر آپ نے آگے ترکیب کرنی ہے اور ان تین جملوں کی ہر ایک کو ازبر ترکیب آنی چاہیے میں انشاءاللہ العزیز کل شام کو سنوں گا کل رات کو اگر زندگی نے وفاق کی تو دوسرے جملے کا سب جملوں کو بتاؤں گا ترجمہ قلم زیدن کہ زید کا قلم قیمتی ہے کام اربا شرج ال کام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا ٹھیک ہے چودہ آدمی کھڑے ہوئے ٹھیک ہے خالد تاجر حضر موت حضرہ موت شہر کا نام ہے تاجر تاجر ہے خالد نام ہے خالد حضرہ موت شہر کا تاجر ہے جی انشاءاللہ شاء عزیز کل ترکیب آپ سے سنوں گا ٹھیک ہے سب کو یاد ہونی چاہیے تو باقی یہ ہے کہ تنگہ کیا کریں کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا غصہ بھی آتا ہے پھر آپ لوگوں پر جب سبق شروع ہو جائے نا جب سبق شروع ہو جائے اس کے بعد سبق کے دوران آپ لوگ آپس میں کوئی بات نہ کیا کریں کوئی سلام کر رہا ہوتا ہے دوسرا جواب دے رہا ہوتا ہے اور کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوتا ہے چلیں جس کو آواز نہیں آ رہی وہ تو چلو ٹھیک ہے وہ لکھتا ہے کہ جس کو آواز نہیں آ رہی تو وہ تو چلے لکھتے ہیں کہ مجھے آواز نہیں آ رہی اور پھر چلے میں بھی اسے لیتا ہوں اور حمزہ اقبال کو یا مہیرہ کو کہتا ہوں کہ جی ان کے ساتھ تعاون کیجیے تو وہ چلیں وہ کال کرتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تو ایک بات ہے کہ چلیں اس کے لیے ہم وہ بات ہے لیکن سبق کے دوران یہ مستقل طور پر ایک جو ایک پورے ایک ماحول بن جاتا ہے تو اس سے پھر تشویش ہوتی ہے ایک تو یہ کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سلسلہ ہے یعنی ع یہ سینا بسینہ چلتا ہے سینہ بسینہ یہ کتابیں ایک واسطہ ضرور ہوتی ہیں لیکن یہ جو چلتا ہے سلسلہ یہ سینہ بسینہ ہوتا ہے کہ ایک استاد جو شاگرد کو پڑھاتا ہے تو جی شور مچ جاتا ہے تو میں کیا کروں آپ لوگ اپنے وہ آف ہی نہیں کرتے وہ مائک سب نے اپنے اپنے مائک آن کیے ہوتے ہیں جب تک میں اپنا مائک نہیں لگاتا ہوں تو ساری آوازیں مجھے سنائی دھیرے دھیرے ہی ہوتی ہیں تو اس لیے جب بھی جو بھی اپنی کار اوکے کرتا ہے یا ای یس کرتا ہے تو پھر اس کے بعد سب سے پہلے اپنے مائک کو آف کر دے وہاں سے مائک پہ کراس لگا دے تو یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے ایک بات تو یہ ہے اسی وجہ سے شد و شور آتا ہے آپ کے پاس میرے پاس بالکل کوئی شور نہیں ہوتا میں الگ سے تن تنہائی پورے روم میں بالکل تن تنہا بیٹھا ہوتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس کوئی شور نہیں ہوتا تو یہ آپ سبق کے دوران یہ نہ کیا کریں جب سبق شروع ہو جائے چلیں جب میں آپ لوگوں سے حال حوال پوچھتا ہوں تب یا کوئی اور بیچ میں سبق کے دوران ویسے بھی میری عادت یہ ہے کہ تاکہ بندہ بور نہ ہو بیچ میں کسی کے ساتھ آ, کوئی گپ شپ لگا دی یا کوئی ایسی بات کر لی تو وہ ایک الگ بات ہے باقی یہ کہ سبق کے دوران ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ آپس میں ٹھیک ہے بات کریں اپنی اپنی آئیڈی سے ایک دوسرے کے ان باکس کریں یہاں پر جو گروپ کا وہ ہے اس کے اندر بھی ایک تو بالکل ایسی گپ شپ نہ ہو کہ جس سے کسی کی دل آزاری مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ لوگ ضرور آپس میں کوئی بات کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسی کوئی بات کوئی بھی نہ کرے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو آپ لوگوں میں سے مجھے تو خیر خیران آپ لوگ کہو گئے مجھے نہیں ہوں. امید یا مجھے آپ کی اگر کچھ کہ بھی تو مجھے اس سے کوئی دل آزاری نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ سارے میرے بہن بھائیوں کی طرح ہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور میں کبھی بھی آپ لوگوں کی کوئی بات محسوس نہیں کروں گا لیکن جہاں تک بات سبق کی ہے تو سبق کے دوران یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی اور دوسری بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو علوم ہوتے ہیں یہ سینہ بہ چلتے ہیں اور ان کا تعلق صرف اور صرف بڑا ایک معنی رکھتا ہے کہ استاد جب کوئی لیکچر دینا دیتا ہے یا کوئی سبق پڑھاتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سارے ایک مواد ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایک طالب علم کو اپنی بات کس طریقے سے سمجھا پاؤں گا اب اس کے ذہن میں جو ایک مواد ہوتا ہے یا وہ چیز ہوتی ہے تو پھر وہ منتشر ہو جاتی ہے اس لیے اس سے ذرا احتیاط کیجیے باقی ہے آپ لوگ جیسے مرضی اپنی زندگی گزاریں میں آپ جس طرح کے میسج کریں آپ ایک دوسرے کو لیکن ایسا میسج نہ ہو کسی کا بھی جس سے دوسروں کی کیا ہو دل آزاری ہو نہیں نہیں کوئی بات نہیں جو ایسی کوئی بات ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے حمزہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن میں ایسا آپ لوگوں کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے ابھی پڑھی ہیں آپ لوگوں کے ممکن ہے آپ کسی کو ظاہر ہے ہر کوئی تو آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی کسی کا دوست ہو اور بالکل ملنے جلنے والا ہو بلکہ یقیناً آپ لوگوں کا تعلق صرف اور صرف شاید بہت کم ایسے ہوں گے جن کا تعلق آپس میں ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ آج کسی نے کیا کیا ہے بالکل بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ ایسا کچھ ہوا ہو آپ لوگ کوئی بھی ایسی کوئی بات محسوس نہ کرے حسنی خان کوئی ایسی بات نہیں ہے مجھے نہیں پتہ کہ آپ نے کیا کہا یا کیا ہوا ہے اور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے آج کو غلطی کیا ہے ایسا کچھ ہوا سارے معذرت کر رہے ہو مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیا ہوا لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تشویش ہو جاتی ہے اور تو اس لیے اس کا ذرا احتیاط کریں اور ایسا میسج آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ کرے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو آپ میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے کو یقینی طور پر جانتے ہوں گے زیادہ تر کا تعلق کیا ہوگا آپس میں یہیں کلاس کا تعلق ہوگا اس لیے وہ تعلق تو چلے ٹھیک ہے اس میں اگر کسی کے اچانک ایسی کوئی بات آپ کے منہ سے یا آپ کے ہاتھوں سے جو ٹائپ کیے ہوئے الفاظ ہوں گے شاید کسی کے دل کو دکھ پہنچائیں تو باقی یہ چیز نہ ہو ایسا نہ ہو جائے کہیں پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں تم لوگ مجھے نہیں پتہ اور مجھے کسی کی کوئی بات بری نہیں لگی ہے میرے لیے آپ لوگ سب بالکل یکساں طور پر اپنے بہن بھائیوں کی طرح مجھے کسی کی کوئی بات بری نہیں لگی ہے میں نے آپ کو ایک طریقہ اور اچھا انداز بتایا ہے ٹھیک ہے ایک کلاس لینے کا اس لیے کہ آپ صرف میری کلاس نہیں لے رہے آپ باقی استادوں کی بھی کلاسیں لیتے ہیں باقی استاد سے بھی آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ چیزیں اس کے لیے کیا نہیں ہوتا اچھا نہیں ہوتا اس لیے آپ سبق کے دوران بالکل سبق کا ہی جواب دیں اور سبق کو ہی پڑھیں سبق ختم ہو جائے سبق کے شروع میں یا سبق کے بیچ میں جب استاد آپ سے کوئی بات کرتا ہے کوئی مزاق کی یا ذرا حزاق کی بات ہوتی ہے اور سب کو اس میں شریک ہوتا ہے تو پھر آپ بیسکمنٹ کریں آپ جیسی کوئی بات کریں بالکل کریں تو بالکل سیریس بھی نہیں لے رہا میں آپ کو کہ آپ کو میں کہوں کہ بالکل آپ جیسے آپ لوگ چل رہے ہیں ٹھیک چل رہے ہیں لیکن آپ کو صرف آج کے ساتھ میں نے اتنا بتایا کہ ایسی کوئی بات آپ کے آ, آ, ٹائپ کیے ہوئے الفاظ میں ایسی کوئی بات اسی کے لیے نہ ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو بس یہ کہنا ہے آپ کو پتہ نہیں کوئی کیا معذرت کر رہا ہے مجھے کسی نے کوئی گالی نہیں دی ہے کہ میں اس کو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں تو اس لیے ٹھیک ہے نا مجھے نہیں پتا آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے وہ کر لیں لیکن مجھے ایسی کوئی بات نہیں لگی ہے میں نے جو محسوس کیا وہ آپ لوگوں کو بتا دی ہے اللہ تعالی ہم صاحب کے حامی اور ناصر ہوں آخر العنہ الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حمزہ آپ کو تاخیر نہیں ہوئی آج کیوں حمزہ آج چھٹی ہے گیا چلے گئے ٹھیک السلام علیکم